أعوذ بالله من بسم الله الرحمن اور یقیناً البتہ پیغمبروں میں سے تھے وہ ان الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یون علیہ سلام پیغمبروں میں سے تھے آباقا آبا کے معنی ہے بھاگنے کے بعد بھاگنا باقا علل فل قل مشخون جب وہ بھاگے بھری ہوئی مشخون کا معنی بھری ہوئی فلک کشتی عید آباقا ایلل پھول قل جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے عراق کے شہر نینوہ کی طرف بھیجا تھا بھئی عراق کے شہر نینوا نینوا کی طرف بھیجا اور وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے آپ انہیں سات برس تک مسلسل دعوت و تبلیغ فرماتے رہے لیکن ان کی جو ہے کفر اور شرک بڑھتا ہی چلا گیا پیغمبر کی دعوت پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرمانے لگے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا تو تین دن کے اندر تین دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا بھائی تین دن کے بعد دو دن گزر گئے تیسری جب رات آئی تو ہر یون و صالیہ السلام بستی سے نکل گئے بھائی بستی سے نکل گئے اور ادھر بستی کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تیسرے دن کس دیکھو بھائی یونس کا پتہ کرو وہ جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے کہا تھا تین دن بعد عذاب آئے گا اگر وہ ابھی تک بستی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ویسے ہی کہا تھا اور اگر نکل کر جا چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے عذاب آنے والا ہے ادھر آسمان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے نہایت سیاہ رنگ کے بادل آئے پوری بستی پر چھا گئے اور ان سے دھواں نکل رہا ہے ان آثار کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یونس علیہ السلام کا پتہ کروایا تو وہ بھی نہیں ہے گھبرا گئے کہ واقعی یہ تو اب لگتا ہے عذاب آ پہنچا ہمارے اوپر چنانچہ سارے بستی والے بستی سے باہر جنگل میں نکل آئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اپنے سارے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر نکل گئے اور سارے رو رو کر اللہ کے سامنے چیخنے پکارنے فریاد کرنے لگے رونے لگے بڑے بھی رو رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں بڑوں کو وہ بھی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اور یہ حالت دیکھ کر وہ بھی چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں جانور اس صورت حال کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی آوازیں نکار رہے ہیں اور اس طرح رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ ہم بت پرستی سے بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں اور ہم جو جو حضرت یونس علیہ السلام باتیں لے کر آئے ہیں اللہ ہم ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی کو اللہ سے رحم فرماتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا عذاب چلا گیا ختم ہوا ادھر حضرت یونس علیہ سلام نکلے تھے باہر انہیں اس واقعے کی خبر نہیں انہوں نے دیکھا کہ تیسرا دن آ گیا ہے اور گزر رہا ہے اور عذاب ابھی تک نہیں آیا بستی پر تو اب اب اگر میں بستی میں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ نہ کہیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں بھائی چنانچہ بستی میں واپس جانے کے بجائے آپ دریا کی طرف چلے گئے بھائی اور وہاں ایک کشتی تھی بھری ہوئی لوگ مسافر بیٹھے ہیں اس میں آپ بھی اس میں سوار ہو گئے کشتی جب چلی بیچ دریا میں پہنچی تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں رک گئی بعض کہتے ہیں وہاں چکر کھانے لگی بعض کہتے ہیں کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے وزن اس میں اتنا زیادہ تھا تو جو ملہ تھے اس کشتی کے وہ کہنے لگے ان کا جیسے ان کا اپنا عقیدہ تھا بھائی لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام کسی کا بھاگ کر آیا ہے مالک سے بھاگ آیا ہے اور اس وجہ سے اب کشتی آگے نہیں جا رہی تو اب قرآن دازی کر لیں پتا چلے کون ہے وہ چنانچہ قرآن دازی کی گئی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا پھر کئی مرتبہ قرآن دازی کی ہر مرتبہ انہی کا نام نکلتا تھا بھائی چنانچہ ان کو دریا میں پھینک دیا گیا بعد میں روایات میں وہ خود دریا میں کود گئے تو ایک دریا میں کودے تو ایک بڑی مچھلی جو ہے اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا بہت بڑی مچھلی سالم کا سالم نگل گئی ان کو بھئی. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ اسی طرح سر تمہارے پیٹ میں رہیں لیکن ان کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ آپ بعض روایات میں آتا ہے کہ چند گھنٹے اس کے پیٹ میں رہے بعض میں روایات میں آتا ہے تین دن تک رہے اور اسی طرح چالیس دنوں تک کی روایات ملتی ہیں بھائی اور پھر اس کے بعد اور مچھلی کے پیٹ میں آپ تسبیح پڑھنے لگے اللہ کی لا اللہ من تو چنانچہ یہ تسبیح پڑھتے رہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح وہ نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے بھائی قیامت تک یعنی اسی کو ہم ان کی قبر بنا دیتے مرادی ہے بھائی یہ نہیں بانا کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہے گی اور یہ مانا یہ اسی کو ہم قبر بنا دیتے پھر دنیا میں آنا ان کو باہر نکلنا نصیب نہ ہوتا بھائی وہیں ختم ہو جاتے تو چنانچہ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ایک کنارے پر ایک کھلی جگہ پر اگل دیا اور آپ بڑے کمزور ہو چکے تھے اور حتیٰ کہ آپ کے جسم کے سارے بال جو ہیں وہ گر گئے تھے بھئی. میدے کے اندر رہے بھائی میدے کے اندر تو ویسی چیز ختم ہو جاتی ہے جو بھی ہو تو بڑی بیمار تھے اور بڑے کمزور ہو چکے اور کھال کی ایسی حال بال گر گئے جلد ایسی ہو چکی کہ سورج کی شعا بھی پڑے تو تکلیف ہوتی تھی ان کو کوئی مکھی بھی بدن پہ بیٹھتی تھی تو ہر درجے ان کو تکلیف ہوتی تھی پھر اللہ کے حکم سے بطور معجزے کے ان کے وہاں اللہ نے کدو کی ایک بیل اگا دی بھائی اور کدو کی بیل وہ تو زمین پر پھیلی ہوتی ہے بھائی بیل جانتے ہو یا نہیں بھائی وہ پودا جو زمین پہ پھیلا ہو یا دیوار پر جسے پھیلا دیا جاتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا اسے بیل کہتے ہیں تو وہ کدو کی بیل تھی لیکن بطور معجزہ معجزے کے, کے طور پر اس کو اللہ نے تنا بنا دیا بھائی تنے والے درخت کی شکل میں وہ بیل ہو گئی بھائی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر لیا اور تو یہ ایک تو شاید اس سے ان کی غذا بھی ہو کہ اس سے ان کو قوت حاصل ہو اور نیز کہتے ہیں اس بیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے مکھی دور بھاگتی ہے بھائی اس پر نہیں بیٹھتی بھائی تو اس کی سے مکھیوں سے بھی حفاظت ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور اسی طرح جنگل سے ایک بکری آ جاتی جو انہیں دودھ پلا دیتی تھی تو اس طرح وہ پھر تندرست ہو گئے بھائی تندرست ہو گئے تو وہی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت یون علیہ السلام جب بستی سے نکلے تھے جب دریا کی طرف گئے تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا انہوں نے اجتہادی غلطی کی بھائی اجتحادی غلطی ان کا خیال تھا کہ بھائی اب تو عذاب آیا ہی آیا تو میں نکل جاتا ہوں ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا اور اس سے پہلے ہی یہ نکل گئے اور یا یہ مانا کہ وہ دریا کی طرف چلے گئے اور اللہ کے حکم کے بغیر ہی چنانچہ اللہ کی طرف سے سخت تمبی آئی بھائی سخت تنبی آئی اور پھر یہ مشین نے ان کو نکل لیا اور اس طرح وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے بھائی تو اگرچہ یہ اجتہادی غلطی تھی گناہ یہ کسی بھی درجے میں نہیں نہ صغیرہ ہے نہ کبیرا گنا بھی نہیں لیکن چونکہ ان کا مقام بڑا اونچا تھا وہ پیغمبر تھے بھائی اور پیغمبر کی شان بڑی اونچی تو اللہ کی طرف سے جتنا مقام اونچا ہو اتنی ہی سخت تمبی آیا کرتی ہے کہ آپ یعنی ان کا یہ فیل صرف خلاف اولا تھا بہتر یہ تھا کہ کیا کرتے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تو صرف خلاف اولا تھا ان کا یہ عمل لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے دیکھو سخت تنبی آئی سخت پکڑ آئی اور مشرق نے ان کو نگل لیا اور اس طرح وہ تکلیف وغیرہ میں مبتلا ہوئے بھائی واقعہ سارا سمجھ میں آ اچھی طرح بھائی تو یہ وہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے وہ ان یون الْمُرْسَلِينَ المرسلین اور یقیناً صلی سلام پیغمبروں میں سے تھے عید إِلَى کا مشہون جب وہ بھاگے عل مشہون بھری ہوئی کشتی کی طرف جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف یا قیلا آتا ہے بھائی انتہائی غائب کے لیے بھئی کس لیے آتا ہے انتہائی غایت کے لیے معلوم ہو یہ بھاگنے کی انتہا کہاں پر ہوئی کہاں پہنچے بھری ہوئی کشتی تک تو لہذا احباز نے پھر یہ ترجمہ کیا مشہور جب وہ بھاگ کر پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں پہلا معنی میں نے کیا جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی تو لیکن دوسرا معنی بڑا بہترین ہو جاتا ہے جب بھا کر وہ پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں اسلام آیا نا کوئی متعین کشتی ہے تو اس کا لفظ لے آئے جب وہ بھا کر پہنچے اس بھری ہوئی کشتی میں فسا ہما پس وہ قرآن دازی ساہما کے معنی ہوتے ہیں قرآن دازی میں مقابلہ کرنا دازی میں باہم کیا کرنا مقابلہ کرنا فسا ہمہ قرآن دازی میں شریک ہوئے یہ معنی فسا ہما قرآن دازی میں شریک ہوئے فقاندہ ادحزایز کے مانے ہوتے ہیں کسی کو دھکا دینا کے کیا معنی کسی کو دھکا دینا اور یہاں آیا مود اس میں مقول دھکیلا ہوا جس کو دھکا دیا گیا ہو بھائی جس کو دھکا دیا گیا ہو اور مراد ہے مغلوب بھائی کیا مانا کریں یہاں مغلوب کا کیونکہ جس کو دھکا دیا گیا دھکا دے کر گرا دیا گیا تو وہ کیا ہو گیا مغلوب ہی ہو گیا بھائی تو یہ لازمی اور مانا مراد تو فسا ہما پسو قرآن دازی میں شریک ہوئے فقان مین پس وہ ہو گئے مینل مدحزین مغلوبوں میں سے یعنی مغلوب ہو گئے پس وہ کیا ہو گئے مغلوب ہو گئے یعنی وہی خطاوار پھہرے انہیں کا نام نکل آیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جب مغلوب ہو گئے یعنی دوسرے غالب آ گئے یعنی ان کا نام نکل آیا بھائی تو یہ یعنی خطاوار ٹھہرے تو لہذا بعضوں نے یہی ترجمہ کیا فکانزین پس یہی کا ٹھہرے ہو تو کاما بھائی پس نگل لیا ان کو مچھلی نے کے معنی نگل لینا لکما بنا لینا فلتا الحوت پس نگل لیا ان کو مچھلی نے وہ ہوا ملیم اس حال میں کہ یہ ملامت کرنے والے تھے یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے بھائی انہیں بھی احساس ہو گیا کہ قرآن دازی میں بار بار میرا نام نکل رہا ہے معلوم ہوا یہ من جانب اللہ ہے میں نے یقیناً غلطی کی مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا تو وہ ملامت کرنے والے تھے اور کس کو ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو پلتا کاما ہل خوبس نگل لیا ان کو اس مچھلی نے وہ ہوا ملیم اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے من پس اگر نہ ہوتے وہ تصویر کرنے والوں میں سے میں نے بتلایا وہ کون سی تصویر کرنے لگے لا لا ان بڑی فضیلت والی تصویر ہے بھائی اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے بھائی فلولہ ان پس اگر نہ ہوتے وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے یہ یوں کر لیں ترجمہ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا تو یہ ترجمہ کر لیں اگر یہ نہ ہوتے اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے صفی بطنی لبی صفی بت ہی تو البتہ رہتے لبی صاح کا باقی رہنا ٹھہرنا ل لبی صفی بت نہیں تو البتہ باقی رہتے ٹھہرتے فی بت اس کے پیٹ میں الا یوم یو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک دوبارہ زندہ کیا جانے کے دن تک بھائی باس کس کو کہتے ہیں موت کے بعد جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اس کو باس کہا جاتا ہے اللہ بھی بت نہیں الا یوم یو بآسون تو البتہ ٹھہرے باقی رہتے اس کے پیٹ میں دوبارہ زندہ کیا جانے کے دن تک فن بدھ نہا ای کے معنی ہیں پھینکنے کے ڈالنے کے آر کہتے ہیں چٹل میدان یعنی جس میں کوئی درخت وغیرہ پودے نہ ہوں کھلا میدان بھائی کھلا میدان فن ابد نہرا پس ہم نے ڈال دیا ان کو بل ایک کھلے میدان میں وہ وہ سقیم اس حال میں کہ وہ بیمار تھے بیمار تھے بس ڈال دیا ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے وانبتنا عليه شجره ميثقین <يَقْتِين> امبتا کے معنی ہے اگانے کے بئی وہ امبت نہ اور اگا دیا ہم نے الئی ہی ان پر شاہ ایک درختین یقتین کہتے ہیں بیل کو بھائی بیل جیسے کدو وغیرہ کی بیل ہوتی ہے تو یہ جو بیل والا پودا ہوتا ہے بغیر تنے کے اس کو یقتین کہتے ہیں عربی میں بھائی بیل کو اور بعضوں نے کہا کہ یہ خاص طور پر ہر بیل کو نہیں بلکہ خاص طور پر یہ کدو کی بیل کو کہتے ہیں بھائی یقین کسے کہتے ہیں کدو بازوں نے کہا ہر بیل کو یقین کہتے ہیں بازوں نے کہا نہیں کدو ہی جو ہے اسی کی بیل کو یقین کہتے ہیں اور میں نے بتایا کہ بطور معجزے کے یہ بیل زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کا باقاعدہ تنا تھا اس نے ان کے اوپر سایہ کر لیا تو ترجمہ کیا کریں گے شجراتم شجاراتم می یقین ایک بیل دار درخت بھائی ایک درخت می یقین جو کس میں سے تھا بیلدار تھا یعنی کہ بیلدار بھائی وہ امبت نا ال شاہجاراتم می یقین اور اگا دیا ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت بھائی وہ ارسلنا الا می اتی الف اویزی اور بھیجا ہم نے ان کو الى می اتی ایک سو ہزار ایک سو ہزار کتنے ہوتے ہیں بھائی سو ہزار ہاں ایک لاکھ سمجھ میں آئے بھائی سو ہزار یعنی ایک لاکھ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ کی طرف او یزیدون یا اس سے زیادہ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ افراد یا زیادہ کی طرف بھیجا بھئی ایک لاکھ افراد یا بعضوں نے او تو میں نے او کا کیا ترجمہ کیا یا بعضوں فرماتے ہیں بعض مفسرین حضرات کہ یہاں او بمانے بل کے ہے بئی اور کبھی کبھار بل کے معنی میں بھی آتا ہے بھائی آپ آگے پڑھیں گے کتابوں کے اندر اور بھیجا ہم نے اے ان کو ایک لاکھ لوگوں کی طرف بل کے زیادہ کی طرف بھائی یہ کیا معنی ہوا ایک لاکھ کی طرف یا ایک لاکھ سے زیادہ کی طرف بھائی معنی یہ ہے کہ اگر ان کے صرف جو بالغ مرد اور عورتیں ان کو شمار کیا جائے تو وہ ایک لاکھ تھے اور بچوں کو بھی ساتھ ملایا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے یا یہ مانا کہ بھئی بھائی دیکھیے عادت میں بعض اوقات کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کے پاس مثلا 63-64 روپے ہے کوئی آپ سے پوچھے کتنے پیسے ہیں بھائی آپ مختصر کا کہتے ہیں بھئی 60 روپے ہیں. وہ کسر جو اوپر تھوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ذکر نہیں کیا جاتا بھائی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض میں ساٹھ کا ذکر ہے بعض میں تریسٹ کا ذکر ہے بعض میں پینسٹھ وغیرہ کا ذکر ہے بھائی تو مفسرین حضرات جواب دیتے ہیں محدثین حضرات کہ جنہوں نے ساٹھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو تریسٹھ برس تھی لیکن جنہوں نے ساٹھ کہا انہوں نے کثر کو چھوڑ دیا بھائی سمجھ میں آئے بھائی سر وہ تھوڑی بہت جو اوپر ہے وہ کو ذکر نہیں کیا جاتا ایک نے پیدائش اعتبار سے پینسٹھ کہہ دیا بھائی حالانکہ درمیان کے اعتبار سے پوری عمر کتنی بنتی ہے تریسٹھ سال بھائی بات سمجھ میں آ تو یہاں بھی اسی طرح یا تو کیا مانا پہلا مانا کیا کہ ایک لاکھ بالغ تھے اور بچوں کو ملائیں تو زیادہ تھے یہ مانا ہے یا کیا مانا ایک لاکھ تھے اگر بغیر قصر کے کہیں اور قصر کے ساتھ کہیں تو تھے ارسل نامتی الف اوزی دونا اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ کی طرف یا زیادہ کی طرف فعامو پس ایمان لے آئے وہ ایمان لے آئے بھائی یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آنے کے بعد کھر ٹال دیا گیا بھائی اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اب اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے بھائی یاد رکھیے سب سے پہلے تو یہ بات کہ جب عذاب میں اوپر آ جائے سر پر انسان پر جب عذاب آ جائے اس نے عذاب کا مشاہدہ کر لیا عذاب میں گرفتار ہو گیا اب اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب تو اس نے سب کچھ دیکھ لیا اب ایمان لا ہے اب اس اور حالانکہ ایمان بالغب ضروری ہے بھائی تو این جب عذاب آ جائے عذاب کے بیچ میں وہ پڑ گیا ابھی مرا نہیں مرنے سے پہلے بھی اگر وہ کلمہ بھی پڑ لے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی جیسے فرعون نے جب وہ ہزموں علیہ السلام کے تعاقب میں لٹ کر لے کر روانہ ہوا اور اللہ تعالی نے بحر فلزم کے اندر راستے بنا دیے اور ہزمو علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس میں سے نکلے فرآن نے پیچھے اپنا پورا لشکر پیچھے ڈال دیا بھائی جب درمیان میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے مل گیا اور وہ اسی میں غرق ہو گیا بھائی اور آئے جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے پھر اس نے بھی کلمہ پڑا تھا بھائی اور سمجھ میں آیا بھائی کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ لیکن یہ عذاب کا جب مشاہدہ کر لیا اس میں گرفتار ہو گیا اب ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں بھائی ایمان پہلے کا معتبر ہے تو اب یہ جو یونس علیہ السلام کے قوم سے عذاب کو ہٹایا گیا کیا یہ ان کو عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائے اور وہ ایمان قابل قبول ہو گیا تو بعض اس طرف گئے ہیں بازوں نے کہا کہ ہاں یہ اس قوم کی خصوصیت ہے کہ عذاب کو باقاعدہ انہوں نے دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا اور پھر بھی ان کے ایمان کو اللہ نے کیا کیا قبول فرما لیا بعض کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ ایمان عذاب کی حالت میں یہ نہیں لائے عذاب کی انہوں نے صرف علامتیں دیکھیں ابھی بھائی عذاب کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی علامتیں انہوں نے صرف دیکھی تھیں تو یہ اس سے پہلے ہی ایمان لے کر آئے اور اس پہلے ایمان لانا تو بالاتفاق کیا ہے مقبول ہے درست ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو اس میں مفسرین دونوں طرف گئے ہیں بھائی بعضوں نے کہا یہ ان کی خصوصیت ہے عذاب آنے کے بعد ان کا ایمان کو قبول کر لیا اللہ تعالی نے ان پر خصوصی فضل فرمایا بعض کہتے ہیں نہیں یہ وہ عذاب کی ابھی صرف انہوں نے علامتیں دیکھیں تھیں اور اسی وقت ایمان لے آئے بھائی پس وہ لوگ ایمان لے آئے نفا دینا بھائی پس ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک یہ ایمان لے آئے بھائی ہم نے ان کو حالات نہیں کیا پھر ان کو نفع دیا ایک وقت تک یعنی جب تک ان کی زندگی تھی بھائی فَآمَنُوا فَمَتْتَعَنَاهُمْ اِلَحِينَ پس وہ ایمان لے آئے پس ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک فَسْتَفْتِهِمْ عَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَّهُمُ الْبَنُونَ بھئی یہاں تک واقعات ذکر ہو رہے تھے مختلف انبیاء کے اور ان کی قوموں کے اب پھر اللہ تعالی اہلِ مکہ جن کے لئے یہ مثالیں بیان کی جا رہی تھیں کہ ان کی طرف پھر اللہ خطاب فرما رہے ہیں پس فسطمبر استفتاح کا مانا پوچھنا فست پس اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے ان مکہ والوں سے پوچھیے کل بنا تو لہم البن کیا آپ کے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں وہ لہم البن اور ان کے لیے بیٹے یہ اہل مکہ کا عقیدہ یہ تھا مشکین مکہ اور مشکین عرب کا یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بھائی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے بھائی اپنے لیے تو یہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے پیدا ہو تو ان میں سے بعد اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں بھائی اتنا اتنا شرم اور عیب اور ہار کا باعث سمجھتے ہیں اس کو بھائی اور پروردار کے لیے اولاد اول تو پہلے یہی بات غلط ان کی کہ پروردگار کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد بھی ثابت کرتے ہیں تو کون سی مونس اولاد ثابت کرتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے کیا ثابت کرتے ہیں بیٹیاں سابت کرتے ہیں تو یہی بات بیان ہو رہی ہے پس پوچھئے آپ ان سے البل بنا تو کیا آپ کے پرور دیکار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں ام وهم یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو ایناسنس یعنی عورتیں یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا وہم شاہدون اس حال میں کہ یہ دیکھ رہے تھے یعنی جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا اس وقت یہ دیکھ رہے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مونس ہیں کس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مونس ہیں بھئی عورتیں ہیں بھئی خلق نل ملا اکت عنا سم یا کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو عورتیں اور یہ دیکھ رہے تھے الا ان کی ہم اللہ آگاہ رہو حرف تمبی ہے بھائی حرف تمبی اللہ آگاہ رہو بعضوں نے ترجمہ کیا خبردار اس کا حرف تمبی ہے بعضوں نے ترجمہ کیا سن لو سن لو اللہ آگاہ رہو من انفقل یقینا یہ عفق کہتے ہیں جو گھڑا ہوا جھوٹ بھائی جو اپنی طرف سے جو بات گھڑی جائے اس کو اس کہتے ہیں بھائی یعنی جھوٹ بھائی اس ہم ان کا من گڑت ان کی من گھڑت بات اس کو ہم کا کیا ترجمہ کریں گے ان کی من گھڑت بات یا ان کا من گھڑت جھوٹ اللہ ان نہون یقیناً یہ لوگ اپنے من گھڑت جھوٹے کہتے ہیں اپنے اپنے من گھڑت جھوٹ سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے اللہ ان کی رہو یقیناً یہ اپنے من گھڑت جھوٹ سے یہ البتہ یہ کہتے ہیں ولاد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی اللہ بھائی ان کا عقیدہ یہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے منس ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا اچھا اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں تو کہتے بڑے بڑے جو جنات ہیں سردار جنات ان کی بیٹیاں وہ ان کی مائیں ہیں یعنی الزب اللہ دوسرے لفظ میوں کو وہ اللہ کی بیویاں ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی بیویاں ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا بھائی اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے بھائی تو یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی بیٹیاں سردار جنات جو ہیں ان کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں سمجھ میں آئی بات تو ولاد اللہ ہو لفظی ترجمہ تو کیا بنے گا اللہ نے جنم دیا یعنی اللہ اولاد جنم تو یعنی ماں نے دیا ہے اللہ یعنی اللہ کیا ہو گیا صاحب اولاد ہے یوں کہیں بھائی ولاد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی و ان دی اور یقیناً یہ البتہ جھوٹے ہیں اللہ ان کی گاہ رہو یہ اپنے من گھڑت جھوٹ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی اور یقینا یہ البتہ جھوٹے ہیں اف پل بنا تیال بنی افا اصل میں ہے ہے استفام کا اور پفہ فیل ہے بھائی شروع میں حمزہ وصل ہے مقصور بھائی استفافی استفا ان اس اس بائی تو استفا شروع میں حمزہ وصل تھا اور حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اگلا حرف ساکین تھا اور ساکین سے تو عربی میں ابتدا ہو نہیں سکتی یعنی سواد ساکین تھا تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل پھر جب شروع میں حمزہ استفام آ گیا تو اب حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی لہذا اس کو گرا دیا گیا اور باقی افطفا رہ گیا بھائی اف پفل کیا پسند کیا استفا کے مانے چن لینا پسند کرنا بھائی اف پفل بناتی آلل کیا چن پسند کی اللہ نے بیٹیاں آلل بنین بیٹوں پر کیا اللہ نے اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیفل بنا تلل کیا پسند کی بیٹیاں کیا اللہ نے پسند کی بیٹیاں آلل بنی بیٹوں پر یہ یوں ترجمہ کر لیں کیا پسند کی اللہ نے بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں ما لکم کیا ہوا تمہیں کیف فتح کیسا فیصلہ کرتے ہو تم مالکم تمہیں کیا ہوا کئی فتح کو تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یا یوں ترجمہ کر لیں حکموں کے مانے فیصلہ کرنا بھائی کئی فتح کو تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یا کیا معنی کر لیں کئی فتح کو تم کیسا انصاف کرتے ہو مالکم تمہیں کیا ہو گیا کئی فتح کم تم کیسا انصاف کرتے ہو افلا کرون بس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے تذکرہ کے معنی ہے نصیحت قبول کرنا اسی طرح تذکرہ کے معنی ہے یاد کرنے کے یاد کرنے کے سمجھ میں آیا بھائی جی تو یہاں ترجمہ پھر یوں کر لیں افلا ادا بس کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور وہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے سب کچھ تمہیں دینے والا ہے اس کے لیے کیا پسند کرتے ہو کیا ثابت کرتے ہو بیٹیاں بی... کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا تم آ, سوچ نہیں رکھتے کیا تم دھیان نہیں دیتے تو بہرحال جو بھی آپ ترجمہ جو آپ کو مناسب لگے افلاط ادا پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے یا افلاط ادا کروں بس کیا تم سوچ سوچتے نہیں ہو یا عقل نہیں رکھتے ہو افالات ادا یا پس کیا تم دھیان نہیں دیتے سمجھ میں آیا بھائی یاد کرنا ہے نا تذکرہ کا ایک معنی کیا ہے یاد کرنا یاد کرنا یعنی یاد کرنا یعنی توجہ دینا دھیان کرنا کسی چیز کی طرف تو وہ معنی کر لیں افلا پس کیا تم دھیان نہیں دیتے, دھیان نہیں کرتے مبین سلطان بانے دلیل کے بھائی ام لکھم سلطان المبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تم کس بنا پر یہ کہتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے فو بِكِتَابِكُمْ کتابی کم صَادِقِينَ تم ساد فس بِكِتَابِكُمْ آؤ تم بے اپنی کتاب انکن تم سوادقین اگر تم سچے ہو بھائی تم کس بنا پر یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ مؤنث ہیں کوئی عقل تو یہ بات تسلیم کرتی نہیں تو پھر کوئی یہ عقلی عقل کے اعتبار سے یہ بات تو درست نہیں پھر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہوگی تو نقلی دلیل ہے کوئی کتاب ہے لے کر آؤ اس کو پیش کرو کس بنا پر تم یہ بات کرتے ہو اور اتنی ضرورت کرتے ہو خاتو بھی کتاب کم انکم تم پس لے اپنی کتاب اگر تم سچے ہو وہ جلو بہ ن ہوں بین جنتی نصبا اور بناتے ہیں وہ اللہ کے درمیان بینہ ہاضمیر کس کو راجے اللہ کو وہ جلو بین بین الجنتی نہ اور بناتے ہیں وہ اللہ کے درمیان و بین الجنتی اور جنات کے درمیان نہ صباً رشتہ داری وہ اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتداری داری بناتے ہیں بھائی جیسے ابھی بات گزر گئی کہ کی کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے کس کی ان کی مائیں کون ہیں بڑے سردار جنات جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں نو جاتی نصبا اور بناتے ہیں وہ اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری وال اور تحقیق البتہ جانتے ہیں جنات یعنی ان کو معلوم ہے ان لمحوں کے یقیناً البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے یعنی عذاب میں جات جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے یعنی جنات کو بھی یہ معلوم ہے جو ان میں ایمان رکھنے والے جنات ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو ہم میں کافر جنات ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے جنات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو ان میں مشرک ہیں وہ کافر آز... آ... ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے ولق عالیمت الجنت ان حضرون اور تحقیق جنات کو یہ معلوم ہے کہ یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے حاضر کیے ہوا میں سے ہوں گے وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے یعنی عذاب میں سبحان اللہ عما یس پاک ہے اللہ عم چیز سے یا صفون جو یہ بیان کرتے ہیں وصف یصفو کے معنی ہوتے ہیں کوئی صفت بیان کرنا چاہے اچھی ہو چاہے بری وصفا یصفو کے کیا معنی کوئی صفت بیان کرنا چاہے اچھی صفت ہو چاہے بری تو اللہ فرمارے سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی عام اس چیز سے یسون جو یہ بیان کرتے ہیں جو صفت یہ بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں اللہ عباد اللہ مگر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں مگر اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں یہ استثنا ہے محضرون سے بھائی کہ جنات جانتے ہیں کہ البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ یعنی عذاب میں حاضر نہیں کیے جائیں گے تو یہ اس سے استثنا ہوا اور اس مستثنا منقطع ہے بھائی کیونکہ بندے اللہ کے نیک بندے یہ ان جنات میں سے تو نہیں ہے کہ پہلے ان میں داخل ہوں اور پھر اللہ کی کیا کیا جائے کے ان سے الگ ہیں جن الگ ہیں انسان الگ ہیں بھائی پت یقیناً تابو دونا اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ماں ان تم علیہ ہی نہیں ہو تم الحی اس اللہ پر حاض امیر کس کو راجے اللہ کو علیہ شہا زمین نہیں ہو تم علیہ اس اللہ پر باتینی فتح یفینوں کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا فاتن اسی سے اس میں فائل ہے گمراہ کرنے والے فعین و ماتا دونوں تم علیہ ہی بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ما انتم آئی بفاتنین تم نہیں ہو اس اللہ پر گمراہ کرنے والے کسی کو یعنی کسی شخص کو اس اللہ کے بارے میں گمراہ کرنے والے نہیں ہو یعنی تم اس اللہ کے بارے میں کسی شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے اللہ فرما رہے ہیں بھائی کہ اے مشقین مکہ اے, اے عرب تم اور تمہارے معبود جو ہیں وہ تم سب مل کر بھی کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی فہن پتاب یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کم یہ ماتوفن عالیہ ہے وہ ماں تابود اس پر عاطف ہے ماتوف ماتوف علیہ مل کر یہ انہ کا اسم ہوا اور ما انتم علیہ ہی یہ ساری کیا ہے انہ کی خبر ہے پس بے یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے یعنی تمہارے معبود پس یقیناً تم اور تمہارے معبود جو ہیں نہیں ہیں وہ اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ کرنے والے وہ کیا بامحاور یوں کر لیں پس یقیناً تم اور تمہارے جو معبود ہیں وہ اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو جہنم میں جلنے والا ہے مگر وہ جو جہنم میں جلنے والا ہے یعنی جس کے لیے اللہ نے جہنم میں جلنا مقدر کر دیا ہے انہی کو تم گمراہ کر سکتے ہو باقی کسی کو اللہ کی ذات کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے بھائی اور جن کے بارے میں اللہ نے جہنم کو مقدر کر دیا ہے یعنی اور مقدر بھی انہی کے لیے کیا ہے جو خود ہی کس کو چاہتے ہیں دراصل گمراہی کو چاہتے ہیں بھائی تو انہوں نے اپنے اختیار سے اس راستے کو پسند کیا ہے بھائی تو فال اس میں فائل ہے بھائی اس میں فائل فلی سے بھائی فلی یسلاح کے معنی ہیں آگ میں جلنا علا من ہوا فالیم مگر وہ جو جہنم میں جلنے والے ہیں اللہ لہو مقام معلوم اب یہ آگے اللہ تعالی فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان میں فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف سے گویا فرشتوں کی زبان میں فرما رہے ہیں آگے یہ بات جو ہے یہ فرشتوں کی ہے بھائی جیسے انسان کی طرف سے اللہ انسان کی زبان میں بہت سی جگہ قرآن میں دعائیں ذکر فرماتے ہیں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں اللہ دعائیں ذکر فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے بھائی سورہ فاتحہ میں و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و یا اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ اللہ انسان کی زبان میں فرما رہے ہیں بھائی سمجھ میں ورنہ تو یہ تو خالق کا کلام ہے بھائی سمجھ میں ورنہ پھر کیا مانا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن خالق یہ انسان کی زبان میں فرما رہے ہیں مناظروں وغیرہ میں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کلام ہے اور میں تو شروع میں اللہ ذکر آتا ہے ایا کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کس کو فرما رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اشکال سمجھ میں آیا تو یہ اشکال وہ کرتے تھے تو ہمارے علماء اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں پر جنہوں نے آج تک چودہ سو سال گزر گئے بھائی حق کو اسی شکل میں باقی اور زندہ رکھا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا کوئی معمولی بھی راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پر فوراً اس کی گرفت کر دیتے ہیں بھائی سمجھ میں آئے علماء کو اللہ نے قرآن کی کا محافظ بنایا حفاظت فرمانے والے اللہ ہیں لیکن اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہر چیز کے بھائی تو اللہ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے معانی کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے رسم الخط کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں ہر چیز اسی طرح ہے بھائی تو بعضوں نے پھر یہ اعتراض کیا تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ بھائی جب سکول میں انسان پڑھنے جاتا ہے تو استاد کہتا ہے لکھو بھائی بقسمت جناب استاد صاحب مودبانہ گزارش ہے کہ مجھے دو دن سے بخار ہے اس لیے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکا درخواست لکھواتے ہیں یا نہیں بھائی عجیب بات ہے یہ استاد کس کو لکھ رہا ہے بھائی یہ سکھا رہا ہے شاگردوں کو جیسے درخواست سکھائی جاتی ہے شاگردوں کو اسی طرح یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں اسی رنگ میں یہ سکھایا جا رہا ہے اس طرح مانگو بھائی یہ دعا اللہ سے کرو بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ اللہ فرشتوں کی طرف سے ان کی زبان میں فرما رہے ہیں اب یہ آگے فرشتوں کا وہ کلام بھائی جو اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں بناتے قرار دیتے ہو فرشتے وہ تو یہ کہتے ہیں و مام منا اللہ لہو مقام وما منا ماں مَا نافیہ بھائی اور نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے ماں مشابے بھی لے سا نفی کے لیے بھائی اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی اللہ لہو مقام ان معلوم مگر اس کا ایک معلوم مقام ہے ایک معین مقام ہے ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے یہ با محاورہ تر ہوا ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اس مقام سے وہ آگے نہیں بڑھتا ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے وہ ان لنحاف ہو اور یقیناً ہم صف... صفیں باندھے رکھتے ہیں ہم اللہ کے حضور میں صفحیں باندھے رکھتے ہیں یا تو عبادت کے لیے یا اللہ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں صفے بنا کر کب اللہ کی طرف سے حکم کوئی نازل ہوتا ہے اور ہم اس کو بجا لائیں اس پر عمل کریں وہ انا لنح ن الصاف پونا اور یقیناً ہم صفیں بنائے رکھتے ہیں صفے باندھے رکھتے ہیں وہ ان لنح الم اور یقیناً البتہ ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور یقیناً مسب ہونا اور یقیناً ہم پاکی بیان کرتے رہتے ہیں کہ کی فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اور ہم یقیناً ہم سفے بنائے رکھتے ہیں وہ ان نالحن المصب اور یقیناً ہم تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کا تو اللہ کے حضور میں یہ حال ہوتا ہے جو وہ کہ وہ کہ ان کے لیے معین مقامات ہیں اور وہ صفیں بنائے رکھتے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں یا اللہ کی عبادت میں اور وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو اور فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ایک معین مقام ہے اور ہم اللہ کے لیے صفیں بنائے رکھتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں و ان قانون ان کا نو یاد رکھیے بھائی یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے پہلے بھی بات گزر چکی کہ انا اور انا ان میں شد ہے نون پر لیکن کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے ایک نون کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کو مخففہ کہتے ہیں لفظ کو ہلکا بنا دیا گیا ایک حرف اس کا اڑا دیا گیا تو انہ سے کیا بن جاتا ہے ان اور انا سے ان بھائی اور پھر جب پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ ان کو جب مخففہ بنایا جائے تو پھر اس صورت میں کبھی پھر بھی یہ اسی طرح اپنے اسم کو نقب دیتا ہے اور خبر کو رفع اور اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز ہے یعنی پھر یہ سرے سے عمل کرتا ہی نہیں ہے اور پھر جب یہ عمل کرتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو فیل پر بھی داخل کر دیا جاتا ہے ورنہ تو ویسے یہ فیل پر داخل نہیں ہوتا یہ تو ایک ایسم اور ایک خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن پھر یہ فیل پر بھی داخل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہر فیل پر داخل نہیں ہوتا اس فیل پر داخل ہوگا جو خود آگے ایک ایسم اور ایک خبر پر داخل ہوتا ہے اور آگے کانہ آیا اور کانہ بھی کس پر داخل ہوتا ہے ایک ایسم اور ایک خبر پر بھائی یہ ان میں ہے بھائی ان میں جب اس کو مخففہ کر لیا جائے تو پھر کبھی یہ عمل کرتا ہے اور کبھی عمل نہیں کرتا اور یاد رکھیے یہ ویسے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں کہ کبھی جب انا کو مخففہ بنایا جائے ان بنا لیں تو پھر اس کا اسم ضمیر شان کو بناتے ہیں جو ہمیشہ محروف ہوتی ہے جب بھی کہیں کوئی یہ آ جائے ان کا لفظ اور اس کے ساتھ لکھا ہو یہ مخففہ ہے تو اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں کیا تھا انہ ساتھ ایک اور بات بھی ہمیشہ سمجھ جانا کہ اس کا اسم بھی محظوف ہے گویا یہ اصل میں انہو تھا بھائی وہ ہا زمیر جو زمیر شان ہے وہ اس کا اسم اور آگے جو ذکر ہوگا وہ اس کی خبر ہوگی بھائی سورت سمجھ میں آ تو وہاں صرف اتنا ذکر ہوگا یہ ان مخفا ہے بس دوسری بات آپ خود سمجھ جانا کہ اس کا اسم کیا ہے ضمیر شان محضو ہے جی تو یہ انہ سے مخففا ہے بھائی یہ قرآن میں جو آ رہا ہے وہ ان قانو لونا اور یہ یقیناً یہ کہتے تھے کانو لونا یہ لوگ کہ یہ مکہ والے کہتے تھے جب دوسروں کو دیکھتے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں اور یہ پوری طرح اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ان سے کہتے تھے کہ بھئی اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آتی تو ہم تم سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرتے وہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں وہ انکان اور یقیناً یہ کہا کرتے تھے لو انا ذکر اگر ہوتا ہمارے پاس کوئی ذکر ذکر سے یعنی کوئی نصیحت ہوتی یا ذکر سے مراد کتاب ہے کیا مراد ہے اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی لکھن یعنی عباد اللہ مخلسی تو البتہ ہوتے ہم اللہ کے مخلص خالص, خالص کیے ہوئے بندے یعنی خاص بندے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے اگر ہمارے پاس کتاب آتی ہم سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرتے اور یہ البتہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی پہلے لوگوں کی طرح لکھن اعباد اللہ المخلصین تو البتہ ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے فقہ فروبی فصو فیالم فقہ فروبی پسینوں نے انکار کیا اس کا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کتاب بھیج دی ان کے پاس اور سب سے عظیم تر کتاب ہم نے ان کے پاس بھیجی فقہ فروبی انہوں نے کیا کیا انکار کیا اس کا فقہ پس انہوں نے اس, اس کا انکار کیا پسو فیال امون پسند خرید یہ جان لیں گے ولاقد سبقت کلی متنع لائی باد المرسلین اور تحقیق گزر چکا سبقت جو سبقت کر چکا پہلے ہو چکا والد سبقت اور تحقیق البتہ گزر چکی کلی متونا ہماری بات لہباد ان المرسلین ہمارے بندے المر سلیم جو پیغمبر ہیں اور تحقیق گزر چکی ہماری بات ہمارے ان بندوں کے بارے میں جو پیغمبر ہیں ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں یوں کر لیں ترجمہ اور ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں ان کے بارے میں ہماری بات گزر چکی یعنی گزر چکی یعنی طے ہو چکی مقرر ہو چکی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں ان کے بارے میں ہماری بات طے ہو چکی ہے گزر چکی ہے کیا گزر چکی ہے کیا طے ہو چکی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ انہم نہم لہم ال منسورون کی منصور کا کیا, کیا معنی ہوتا ہے جس کی مدد کی گئی ہو کہ انہم نہوم لہم ال منصور ان کی مدد کی جائے گی ان کی کیا ہوگی ان کی مدد کی جائے گی ولاقد سبقت قلیمت نہ لے المرسلین اور تحقیق البتہ طے ہو چکی ہے ہماری یہ بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں مانا سمجھ میں آ گیا بھائی وَلَقَدْ سَبَقَدْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ اور تحقیق البتہ تیہ ہو چکی ہے ہماری یہ بات ہمارے ان بندوں کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ انہم لهم المنصورون کی یقیناً ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقیناً ہمارا لشکر جند کہتے ہیں لشکر کو بھئی یقیناً ہمارا لشکر لہم الغالب البتہ وہی غالب ہوگا ہمارا لشکر ہی کیا ہوگا غالب ہوگا بھائی اللہ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو ہمارے بندے ہیں بھیجے ہوئے یعنی جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہی غالب ہوں گے حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں کبھی کفار ہی کیوں نہ بسور ظاہرا غالب آ جائیں لیکن بالآخر آخر کار غالب کس نے آنا ہے ہمارے ہی بندوں نے غالب آنا ہے یہ بات طے ہو چکی ہے بھائی تو بظاہر کہیں شکست بھی آ جائے لیکن بالآخر پھر فتح کس کی ہوگی اللہ فرماتے ہمارے بندوں کی فتح ہوگی سمجھ میں آیا بھائی افغانستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس وقت اگرچہ امریکہ حاوی ہے لیکن یہ, یہ اولن تو بالکل غالب نظر آ رہا تھا اب دیکھیے ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اب انہیں بھی اپنی شکست کے آسار نظر آنے لگے ہیں بھائی دیکھیے تو صحیح ایک قوم کتنی طاقتور ہے ان کے خلائی سیارچے ان کے ہوائی جہاز ان کے ٹینک ان کے پاس جدید ترین آلات سب کچھ ہے ان کے پاس دوسری طرف افغانی قوم ہے کچھ مسلمان ہیں سادہ سے بچارے کسی مشین کو تو جانتے ہی نہیں ہیں بھائی کوئی آلات ان کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی بھائی لیکن دیکھیے اللہ کی قدرتیں کس طرح یہ ان کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں بھائی کس طرح بھائی تو اللہ فرماتے بالآخر فتح کس کی ہوگی ہمارے ہی بندوں کی فتح ہوگی اگرچہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ اللہ چاہیں تو ان کو ایک آن میں ختم کر دے امریکہ والوں کو لیکن اللہ اپنے بندوں کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کون میرے راستے میں اس مشکل کے اندر اس مشکل میں جب غیر تو غیر اپنے بھی دشمن بن چکے کون میرے راستے پر اپنی سر درد جان کی بازی لگا دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق اللہ نے آخرت میں کتنی عظیم نعمتیں تیار کی ہیں وہ ہمارے ہمارے دلوں اور کبھی ہم نے نہ دیکھی نہ سنی بڑی عظیم نعمتیں بھی تو اللہ نے آگے تیار کر رکھی ہیں بھائی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اللہ عنہم حت پس آپ ان سے رخ موڑ لیجیے طلبہ کا کیا معنی رخ موڑ لینا اعراض کرنا فَتَوَلَّ و پس اے پیغمبر طلح امر ہے یاد رکھیے بھائی فتح و اللہ عنہم حت پس آپ ان سے رخ موڑ لیجیے حت تاہین ایک وقت تک کچھ وقت تک بھائی یعنی اے پیغمبر آپ ان کی رخ موڑ لیجیے کا کیا معنی یعنی ان کی تکالیف اور پریشانیوں کی پرواہ نہ کیجیے پس و کچھ وقت تک ان کی پرواہ نہ ان کا خیال نہ کیجیے وہ اب اور دیکھتے رہیے ان کو آپ ان کو اب سر ان کو دیکھیے یعنی دیکھتے رہیے اب سے رو اور ان کو دیکھتے رہیے فصو فیوب سیرون پس قریب یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی ان کو دیکھتے رہیے انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کس طرح ہماری پکڑ آتی ہے ان پر افبینا یستاجیلون استاجاجیلو کے مانے ہیں جلدی کرنا بھائی جلدی مچانا افبابینا یستاجی لون کیا ہمارے عذاب میں یہ جلدی مچاتے ہیں مشقین مکہ مذاق اڑاتے تھے پیغمبر آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں عذاب لاتے کیوں نہیں لے کر آؤ نا جلدی لے کر آؤ ہم بھی دیکھیں کیا عذاب تم لے کر آتے ہو مذاق اڑاتے تھے بہی تو اللہ فرماتے اب اب یاد آنا کیا پس یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں ف عزا نزلہ بسا بس جب وہ نازل ہوگا وہ عذابسا خطیم ان کے سہن میں ساحہ کہتے ہیں سہن کو جب عذاب ان کے سہن پر اترے گا یعنی ان پر اترے گا بھائی ساحا بول کر قوم مراد لے لیتے ہیں اور اب کیا کر لیتے ہیں قوم کے ذکر ساحا کا لفظ پر اکتفا کر لیتے ہیں تو مراد یہی لوگ ہیں بھائی فیضا نزل ابساختی جب عذاب آزاب اتر آئے گا ان کے سہن پر فسا صباہ منظرین فسا فسا پس صبح ہوگی وہ, ہو وہ صبح ہو ہو ان ان منظرین بھائی اس کا کیا معنی کریں گے ڈرائی ہوئے ڈرائی گئے ایک اور معنی میں نے بتلایا تھا بھائی بڑا پیارا معنی خبردار کیے ہوئے انضرا یونزرو کے معنی ڈرانے کے ہیں لیکن بہترین ترجمہ اس کا خبردار کرنے کے بھائی منظر کا کیا معنی کرتے ہیں عام طور پر ڈرانے والے اس کے بجائے اگر اس کا ترجمہ کر لیں خبردار کرنے والے بھائی تو کتنا لطف بڑھ جاتا ہے بھائی خبردار کرنے والے تو کیا فرمارے اللہ فسا فباخ المنظرین افال زم میں سے ہے بھائی یہ انشائے زم کے لیے آتا ہے مذمت بیان کرنے کے لیے بھائی فسا صباح المنظرین تو فسا صباہن یہاں محضوف ہے بھائی بھائی آپ نے پڑھا افال و زم جو ہیں ان کے لیے ایک فائل چاہیے ہوتا ہے اور ایک مخصوص بل یا مخصوص بالزم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ ہے اس کا فائل اور آگے شباہن اس کی تمیز ہے وہ محضوف ہے بھائی بھائی بڑی ہی بری ہے وہ کیا بری ہے کیا چیز شباہن تمیز آ یعنی کہ صبح بھائی آ, صبح کے اعتبار سے بڑی صبح المنظرین یہ کیا ہے مخصوص بے زم ہے مخصوص بے زم فسا صباخل منظرین پس وہ خبردار کیے ہوئوں کی بڑی ہی بری صبح ہوگی وہ صبح خبردار کیے ہوئوں کی بڑی ہی بری صبح ہوگی ترجمہ سمجھ میں آ گیا فیضا نزلہ بساطہم پس جب اتر نازل ہوگا وہ اذابسا ان کے سہن میں فسا صبا علم بس بڑی ہی بری صبح ہوگی وہ خبردار کیے کی وہ صبح و طلح تاہین اور آپ ان کا ان کی پرواہ نہ کچھ وقت تک وہی ہی پہلے بھی آ چکا ہے اور آپ ان سے ان سے رخ پھیر لیجئے کچھ وقت تک یعنی ان کا خیال نہ کیجئے کچھ وقت تک وہ اب سروب سرون اور آپ دیکھتے رہیے پسند قریب یہ دیکھ لیں گے سبحان ربک رب کا العزت یا اما پاک ہے آپ کا پروردیگار رب العزت عزت والا اما یفون اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں پاک ہے آپ کا پروردگار رب العزتی جو عزت والا ہے عزت والا پروردگار تو یوں ترجمہ کر لیں سبحان اور ربی کا رب العزتی عام فون پاک ہے آپ کا عزت والا پروردگار اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ سلام العل اور سلامتی ہو پیغمبروں پر الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا سبحان رب اور آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے بھائی ان کی بڑی فضیلت ہے بھائی فرض نمازوں کے بعد چلیے بس بہادا المرام اللہ عالم بھی حقیقت